پیش خدمت ہے جہاد فی سبیل اللہ پر اعتراضات کا انمی جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحمہ اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان صدیق حفظہ اللہ نے سوال نمبر 43 شیخ صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی دفاع میں جہاد شروع کی جبکہ جب کہ حکومت کہتی ہے کہ اقدام پہلے طالبان نے کیا تھا اور ہم لوگوں نے اپنے دفاع میں طالبان پر حملے کیے اور دلیل یہ ہے کہ پوری دنیا سے مجاہدین آ کر وزیرستان میں جمع ہوئے اور انہوں نے ہم پر حملوں میں پہل کی جبکہ کہ ہم نے ان پر کوئی اقدام نہیں کیا ہے تو شیخ صاحب اس بات کے جواب میں آپ کیا کہیں گے جب میں علماء طلبا کی زبانی اس طرح کے سوالات کہ جن کا جواب خود مجاہدین کے کردار میں نمایاں ہوتا ہے جب میں ایسے سوالات سنتا ہوں تو میں اپنے علماء و طلبہ کا سے شکوہ اور دل میں ان کی طرف سے ایک گلا پیدا ہوتا ہے کہ کاش آج میرا حلقہ علماء و طلبہ کے گرد ہوتا بلکہ میرے سامنے دین سے ناواقف عوام ہوتی جنہیں میں دین کی دعوت دیتا لیکن چونکہ ملک کے اکثر لوگ جن میں علماء و طلبہ بھی شامل ہیں اس فوج کو اسلام و ملک دشمن نہیں گردانتے لہذا ایسے سوالات کے شکنجے میں عوام کو الجائے رکھتے ہیں وہ لوگ ان کا جواب بغیر نورینعمانی اور حقیقی جہادی نظریے کے نہیں دیا جا سکتا آپ نے پوچھا ہے کہ ہمارا جہاد دفاعی ہے یا اختتامی تو اس سوال کا جواب میں آپ ہی کی زبانی دوں گا وہ اس طرح کہ آپ مجھے بتائیں دو ہزار ایک میں عمارت اسلامی افغانستان پر امریکی حملے کس ملک کے اڈے سے کیے گئے یقین طور پاکستان سے لوجسٹک سہولیات کن راستوں سے افغانستان میں جو امریکی موجود تھے ان کو اور ان کے حوالیوں کو فراہم ہوتی رہیں یقینا پاکستان کے علاقے چمن کے راستے سے پھر سکوت عمارت اسلامیہ کے وقت افغانستان سے پاکستان آنے والے جو مہاجرین اور تورا بورا پر امریکی بمبار کے بعد جو شیخ شامہ رحمہ اللہ کے چودہ ساتھیوں کو کوہاٹ میں شہید کیا گیا تو وہ کس نے شہید کیا پھر ان کی قبروں سے خوشبوئیں بھی آئیں اور وہاں پہ مزار بن گئے وہ ایک الگ بات ہے اور جب وہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد ایک انٹرویو میں بتایا گیا کہ تلاشی کے دوران ان کی جیبوں سے گھاس اور مکئی کے پتھروں کی طرح دانے برآمد ہوئے ایسے لوگ تھے وہ تو ان کا قاتل کون ہے یقین یہی پاکستانی فوج تو اب آپ بتائیں کہ اقدام پاکستانی فوج کی طرف سے ہوا ہے یا طالبان کی طرف سے تو اقدام ہمیشہ پاکستانی حکومت اور اس کی افواج ہی کی طرف سے ہوا ہے لال مسجد کا معاملہ دیکھ لیجئے جہاں طالبات نے بندوق نہیں بلکہ صرف لاٹھیوں کے سہارے نفاذ شریعت کا مطالبہ کیا تھا تو اس کی پاداش میں لال مسجد کے ساتھ میں حفصہ اور اس کے طلبہ و طالبات کو کس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا تو سوال یہ ہے کہ آج تو عمران بھی اسی دھلنے کے ساتھ روڈ پر نکلا ہے اور اسے یہ فوج کیوں نہیں مارتی اس لیے کہ یہاں نفاذ شریعت کی بات نہیں ہے اور وہاں شریعت کی نفاذ کا مطالبہ تھا تو انہیں شہید کر دیا گیا تو آپ بتائیں کہ یہ اقدام ہے یا نہیں فوج کی طرف سے تو سوال یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو کیوں بھلا دیتے ہیں شہر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابتداء میں تو پاکستان کی حکومت نے بھی افغانستان میں قائم اسلامی حکومت کو تسلیم کیا تھا تو آج آپ کیوں پاکستان پر حملے کرتے ہیں اگر آپ تاریخ اسلام پر ذرا نظر دوڑائیں تو بنو قریضہ نے بھی شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا لیکن جب بعد میں بنو و نے بنو و کو اڈے فراہم کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں بازو کے خلاف بنو و کی امداد کری تو انہی بر ع کے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کری اور سات ہزار پانچ سو کے قریب ان کے لوگوں کو قتل کیا ان کے مردوں کو قیدی بنا لیا اور عورتوں کو باندیاں بنا لیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اول کے اعتبار نہیں جب تک حال شریعت کے موافق نہ ہو